امہ اردار رحم اللہ کا احترام واجب ہے حیرت و استعجاب کی بات یہ ہے کہ مقلدین اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ انہیں اتباع سنت کی رغبت دلا رہا ہے اور تقلیب سے ہٹا رہا ہے تو اس کی طرف غیر مناسب باتیں منسوخ کرتے ہیں جھوٹے الزامات کی بوچھار کر دیتے ہیں اور دھوکہ دینے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسا ڈالنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تقلید کی مذمت سے اس کا مقصد عیم اربا رحم اللہ کی توہین و تنقید ہے اے اللہ تیری پاک تیری ذات پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے صبح نے کہا عظیم بہتان ان مسکینوں کو اتنا بھی شعور نہیں کہ ائم اربا رحم اللہ نے خود ہی اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کسی معین مذہب کی شخصی تقلید حرام شرک کا ذریعہ اور ایسا کرنے والوں کو بداعت بلکہ ہلاکت و تباہی کے گڑھے میں ڈال دینے والی ہے لہذا تقلید تو خود آئمہ عربہ کی زبانی مضموم ہے بلکہ تمام ائما یہاں تک کہتے تھے کہ مقلد کو تقلید سے توبہ کرایا جائے گا جیسا کہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ جو ابراہیم نخعی کے قول کو اپنا کر عمر بالخطاب رضی اللہ عنہ کا قول ترک کر دے اس سے توبہ کرائی جائے گی تو اس کا کیا حال ہوگا جو امام نقیریہ ان سے کمتر کی بات کو اپنا کر اللہ اور اس کے رسول کے قول کو ٹھکرا دے لہذا جو کتاب و سنت کو حجت نہ مانے اور ایم عربا کے منع کردہ تقلید و تعصب اور مذہب پرستی کا مرتکب ہو وہ ایم عربا کے منہد پر نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ان کا مخالف ہے اور یہ در حقیقت مقلدین کی طرف سے ایم عربا کی ترقی و توہین ہے بلکہ تقلید اور مذہب پرستی کی ممانعت نیز کتاب و سنت سے ہدایت یابی میں ان کے طریقے پر در حقیقت ہم ہے اور یہی چیز اور و کردار دونوں حیثیتوں سے ان کے محافظ ہے لہٰذا ان کی قدر و منزلت اور عظمت شان کی توہین و تنقید چمانہ دار ناقدری اور توہین تو حقیقت میں وہ کر رہا ہے جو ان کی تقلید اور مذہب پرستی کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور کھلم خلن کھلا ان کے طریقے کا ولی مخالف بھی ہے اور کوئی امام کی اس مخالفت کا انکار نہیں کر سکتا اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ گھوڑا اور یہ میدان حاضر ہے آؤ آج زور آزمائی ہو جائے آ جاؤ میدان میں ہم بے شمار اصولی و فروئی مسائل میں مقلد کے اپنے اس امام کی مخالفت ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں جس کی تقلید کا وہ زبانی دعوے دار ہے لیکن اپنے کردار سے اس کا مخالف ہے یہ دون کی کتابیں موجود ہیں جو ایسے احکام مسائل پر مشتمل ہیں جن کے نام بھی اماموں کے کان تک نہیں پہنچے نہیں انہوں نے وہ باتیں کہیں ہیں بلکہ یہ باتیں ان پر گھر لی گئی ہیں قیامت کے دن وہ اس سے بری ہوں گے اور اگر اس زمانہ میں زندہ ہو اس زمانہ میں زندہ ہوتے اور اپنی طرف منسوخ کرتا ہے جھوٹی فکری تفریعات مسائل اور احتمالات و قیاس آرائیاں دیکھتے تو اعلی رسل با آواز بلند چیخ پڑتے کہ یہ مسائل ہم پر جھوٹ ہیں اور جلدی نہ کریں انشاءاللہ قیامت کے دن انہیں ضرور چیختا ہوا پائیں گے جیسا کہ ملا معین الدین حنفی رحمۃ اللہ نے دراسات النبیب میں فرمایا ہے ہنفی اسلحا کہ اپنے آپ کو ہنفی لکھتے تھے مشکل کیا تھی تم کس مذہب کے ہو اگر کہتے تھے ہم وہاں بھی جونتا اس لیے چاہتی ہوں کہ انڈیا میں دھماکے کا پھول گلدستہ گلدستہ اس کے اندر کیا ہوتا تھا شادی کارڈ ہے پھر کھولتا تب تو یہ سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ کبھی آدمی جیسے مونا ولات علی شادی پوری سے مناظرہ ہوا گادی پور میں حسین منازلہ کہتے ہو تو کہا کہ تم حنفی کہاں ہم ہنفی مونا ولات علی نے کہا کہ تم حنفی نہیں ہو سکتے کہا میں میناپ کے نیچے ہاتھ پاتا ہو کیوں نہیں ہنفی کہا تم سرپاتو لیکن حنفی نہیں ہو سکتے میں ہینفی ہوں کہا تم کیسے حنفی امام ابو حنیفا نے کہا جب بھی کوئی صحیح حدیث ملا تو میرے کال کو چھوڑ دینا اور حدیث کرنا میں چھوڑتا ہوں گلاب کے نیچے والی ہنی صحیح سیرے پر والی صحیح तो ہمیں تو پکے ہنفی تو کم ہے تو ایسے اپنے آپ کو ہنفی کہہ رہے ہیں ورنہ ہنفیت کی دیوار کو کھانے والے میں چیئیں کون بولنا کوئی نکیل صاحب دراصا ملا معین الدین حنفی رحمۃ اللہ نے دراسات النبیب میں فرمایا ہے کہ جب امبا رحم محمد اللہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے حدیث ثابت ہو جانے بلکہ اپنی دلیل کے ضعیف ہونے کی صورت میں مطلب طور پر اپنے اقوار سے اظہار برعت فرمائی ہے تو اب اس طرح کے مسائل میں جو بھی ان کے قول پر مصر رہے گا ایم اکرام پر اس کا کوئی گناہ نہیں بلکہ قیامت کے روز سب سے پہلے ان سے بیزار ہونے والا ان کا امام ہوگا لہذا اگر چاہیں تو اللہ عز و جل کا یہ فرمان پڑھ عليهم.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 کیونکہ مقلد مسلک کی تعصب کے سبب رسول مسسل صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ٹھوکس کا تو بانتا ہے اور مسلک کی تائید میں حدیثیں وضح کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا وہ وضح کرنے والا گنہگار اور کمینا متعصب کہتا ہے ار آل صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی امتی عدل یقال له ابو حنیفہ رحمه الله وهو سراج امتی وان السای منبیاء یفتخرون بی وأنا أفتخر بأبي حنيفة من أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضني ويكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس أو كما قال الشيطان أو كما قال الشيطان أو كما قال الشيطان أو كما قال أو كما تالي ما أرأي سبكم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا وہ میری امت کا چراغ ہے اور سارے انبیاء علیہ السلام مجھ پر فخر کرتے ہیں اور میں ابو حنیفہ پر فخر کرتا ہوں جس نے اس سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا اور جس نے اس سے بگز رکھا نفرت کیا اس نے مجھ سے نفرت کیا اور میری امت میں ایک اور شخص سے ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا جو میری امت کے لیے بیس سے بھی زیادہ نقصان دے ہوگا شیخ نے جو کہا شیخ احمد دہلی میں یہ کوئی بات آج تک ختم نہیں آج بھی یہ موجود ہے اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نمبر ایک ہمارے بر شکیل میں ہدایہ ہدایا ہدایہ کی دو قسمیں ہیں بلین اور اخیرین آخی آخی میں ہدایہ اخیرین کا مقدمہ لکھا ہے موڑا موڑا بدی لکھنوی فرنگی مالی سید نہیں ایک سید ہیں اور ایک فرنگی محلے ہیں سید عبدالحی اور فرنگی جس کو درایا رکھے گا اللہ مولانا عبد الحئی لکھنوی فرنگی محلی جو ہیں عید العلمائے نام میں سے ہیں جنہوں نے حدیث کا ذور کو شوق رکھا شکا کے ساتھ حدیث پڑھنا, پڑھنا کیا اور حدیث اور فقہ کا موازنہ کیا اسی لیے کہا جاتا ہے سیونٹی فائیو پرسینٹ مدر ہنسی کی مخالفت کی ہے اور اہل بیس مسلک کی تعت اور صاف لودی میں کہا جب بھی میں اہل الحدیث اور ایناف کے مسائل کی تحقیق کیا تو اہل الحدیث کا مسلک ہی کتاب و سنت کے موافق پایا یہ کہتے ہیں جب میں حج میں جا رہا تھا اور بامبے سے جہاز پانی والے جہاز پر بیٹھا تو اس میں کچھ انڈونیشیا ملیشیا کیرلا وغیرہ کے کی لوگ تھے جو ان کا تعلق صاف مذہب تھے تھا باقی بامبے سے چڑھے کانچی سے چڑھے وہ سپتاح تو سررا تھے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> اب وہ سررا نہیں کہہ دینا نا کیا ماف کے اہناف تھے راستے میں احناف اور شوافی ٹکر ہو گئی اور بڑی زبردست زیادہ ٹکر ہوئی تو ایک ہنسی عالم کھڑے ہوئے اللہ ماں محمد اور کھڑے ہونے کے بعد بڑے چلال میں آ گئے کیا صافی صاف کرتے ہو کیا تمہاری حقیقت ہے اللہ اگر سرمایا یقون فی امتی رجل رجار ال ابو حنی فتح وہ و سراج سراج امتی وہ و سراج امتی وہ و سراج امتی میری امت میں ایک ایسا نبی عادی پیدا ہوگا جو میری امت کا سراج ہوگا میری امت کا چراغ ہوگا چراغ ہوگا تین مرتبہ اس کو لوگ ابو حنیفہ کہیں گے پھر اس کے بعد ایک خبیص پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادلیس ہوگا وہ اگر والا امتی من انگلیس یہ حدیث کون بیاں کر رہا ہے پھر شافئی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہا کیا تمہاری ہمارا مقابلہ کرو گے سمجھ گئے نا ہمارا امام دنیا میں آیا تمہارا امام دم دبا کر کے پھٹ گیا کیسے پھٹ گیا کہا جاتا ہے ایک سو پچاس میں امام حنیفہ کی وفات ہوئی اور ایک سو پچاس میں ابھی امام شافی کی کہا ہو oh, تمہارا امام دنیا میں دندر آتا پھر رات ہے میرا امام آیا تو بڑا ہنگامہ تھا کہا مجھے حیرت ہوئی کہ زمانے میں بھی, بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہا میں کھڑا ہوا اور لوگوں کو سمجھایا دونوں پارٹیوں کو حدیث کی حقیقت ظاہر کی اور پھر میں نے کہا بھائی جہاں تک تمہارا کہنا ہمارا امام آیا تو تمہارا امام دم دبا کے بھاگ گیا سمجھ گئے نا اتنے میں خن صاحب کھڑے ہوئے ارے صاحب کیا خبر ہے ہمارا امام جب تک, تک دنیا میں تھا ان کا امام دنیا میں آنے کی ہمت ہی نہیں کا ماں کے پیٹ رکھ سکتا سارے ہنگامے سارے ہنگامے ہنگا کہا جاتا ہے امام صافی عام جو مدت تھے نا اس سے دادا اپنی ماں کے پیٹ میں رہے تو کہنے لگے کہ میں نے سمجھایا اور کہا دیکھو کیوں لڑتی ہو بات اصل یہ کہ امام صاحب رام ابو حریفہ تمہارے امام تھے دنیا میں دین کا کام کر رہے تھے انتظار کر رہے تھے کوئی ہمارا نائب آئے تو میں چلا جاؤں <laughs> <laughs> تو امام صاحب پیدا ہو گئے دیکھیں ہمارا نائب ہے امام ابو حریفہ <laughs> لیکن بات نہیں رہ گئی نمبر دو ترکیا کا ایک شخص ترکیہ میں پیدا ہوا ہجر کر کے مصر پہنچا جس کا نام ہے ظاہر کون سلی جس کے شاق ابو فتح عبد الغدان موڑا محمد یوسف بن نوری یہ سارے لوگ ہیں شیخ الحدیث موڑا عبید اللہ رحمانی رحمت اللہ نے ہم سے کہنے لگے کہ جب مصر کے اندر موڑا انور شاہ, شاہ انور شاہ کی کتاب فیض الباری صحیح بخاری جب ان کی تقریر مصر میں چھپنے لگے زاہد کوسلی نے چھپانا چاہا تو وہاں تین عالم کو بلایا گیا پروف ریڈنگ کے لیے اور نقرسانی کے لیے اس میں موڑا محمد یوسف بن نوری اور دو عالم تھے کہاں میں پورانی دلی ریلوے اسٹیشن پر ان لوگوں سے ملنے کے لیے گیا ملاقات بھی تو اس وقت یہ تینوں عالم جو تھے ایک ایک دوسرا مونا انواشہ کشمیری کا داماد بدر کیا کہتے ہو انوار باری والا کہتے ہیں یہ لوگ اس وقت تکوں کو گالیاں دینا نہیں جانتے تھے لیکن جب مشر گئے ہیں شاہد کوسری کی ساگردی نصیب ہوئی تب انہوں نے محدسین اور ارما کو گالی دینے کا طریقہ سکھا اس شہب الحدیز موڑا بید اپنے گھر میں جس گھر میں بیٹھ کے میراد المفاتی لکھا کرتے تھے وہاں انہوں نے بتایا بہرحال زاہد کوسلی صاحب نے بیڑا اٹھایا سلفیت کے مٹانے اور حنفیت کے امام ابو خطیب بغدادی نے تیرہویں جلد کے اندر جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ کیا ہے خطیب بغرانی نے کچھ زیادہ ظلم نہیں کی امام صاحب کی جو تعریف کرنے والے تھے ان کا بھی ذکر اور جو امام صاحب پر تنقید کرنے والے تھے ان کا بھی ذکر کیا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی بہت سارے لوگوں نے جو تنقید کرنے والا پہلو تھا بہرحال اس کو دکھایا کہ دیکھیں ابو حنیفا رحمت اللہ اس بارے میں یہ خیال ہے اس میں کچھ اہل حدیث بھی تھے شلی صاحب کھڑے ہوئے تو انہوں نے وہ ساری روایات جو امام صاحب کے تنقید میں تھیں ان کی سندوں کو خراب کرنے کے لیے ایک نام کا دو راوی ہے باپ دو راوی ہے لیکن باپ یہ علاقہ میں الگ ہوتے ہیں اور ان میں ایک سیکا ہے جس سے خطیب نے واقعہ نقل کیا ہے اور دوسرا ضعیف ہے جس کو خطیب نے سنعت نہیں لایا ہے تو شاہد کوسلی نے کہا اس ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر عبد الرحمان ہے اور خانہ عبد الرحمان دیکھو ضعیف ہے سیکا کو تذکرہ کیا اور زاہد کو نے کیا کی تدلیس کیا, کیا. تلبیس اس نے کس کا نام لیا <سؤال> ساری روایات کو موزوس اور غریبی ثابت کر دیا اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جہاں تک ہماری نگاہ ہے رجال پر کسی اہل عدی سالم کی وہاں تک نگاہ نہیں اور ہم نے ابو حنیفہ کو بری ثابت کر جر رہے محبا اور چلتے چلتے یہ حدیث جو ہے اس کو بھی حسن قرار دینے لگا ہاں کون سی بھی فراج وتی والی اللہ رب العالمین نے وہ جسم میں کہا جاتا ہے ہر فرونی مسالا شرط ہاں فرونا موسیقی موسیقی موسیقی اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے شیخ علامہ عبد الرحمان یحیا المعلمی الیمانی کو پیدا کیا اس نے کتاب لکھی تھی تانیب الخطیب یعنی خطیب کی مٹی پلیت کرنا خطیب نے یہ اس کے سارے چور دروازوں کو نکالے کس راوی کو کہاں فٹ کیا تھا اپنے سے بنا بنا کر کے ساری حقیقت کا اور کلئی کھول دی کتاب کا نام رکھا تنقید لمافی تالخل اباتی تعلیم خطیب بن الباتی لکھا دو جلدوں میں سارا پردہ فاش کر دیا پھر نور نور ابھی معالمی دنیا سے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے دوسرا عالم پیدا کر دیا علامہ ناصر الدین البانی ان کا مقابلہ ہوا ہمارے مئو کے موڑا حبیب الرحمان بڑے مولانا آزمی موڑا عبد الرحم حبیب الرحمان آزمی اور ان کے کلاس فیرو یا ان کے ہم نوام اخوانیوں کا سردار ابو فتح ابدل ابو بدھا ابدل فتح ان دونوں نے مل کر کے البانی کا مقابلہ البانی صاحب میدان میں آئے ہندی کی چندی کر دی اور التنکیل پر مزید ہاسیا چڑھا کر کے جو کچھ قدر واقعی تھی وہ بھی انہوں نے اور ساری مٹی پریت کر کے رکھ دی اور دنیا کے سامنے رکھا حصہ بھی ایماندرہ کو کوئی سبھی کو بھی صحیح خواہ, سب کھل کر کے بات آ گئی موڑا حبیب الرحمان آزمی اس سمے وقت نکلے تو انہوں نے البانی البانی ہو وافتاب ہو تیر پتلے پتلے رسالے نکالے لکھا خود نام رکھا ارشد اصل فی تاکہ کوئی ہم کو نہ پکڑے کتاب شائع ہوئی عرب اور ہند کے پہلے حدیث جو سلفیوں نے ارسد سیلفی کو ڈھونڈنا شروع کیا کوئی ملے تو ارسد نام بھی بتا رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کا ہوگا سلفی لگا ہوا ہے پتا چلا کوئی نہیں تھا تدلیس کیا تھا حبیب الرحمان آدمی تھے جو جھوٹ بولنے کے لیے کیا کیا تھا البانی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں حل بانا تھا دمس کے سے ہمارے کچھ نوجوان ہم کو بائیک کار لے کے جا رہے تھے کشف النکاب البانی صاحب کو جو جی رسالا کشف الکاب بڑا زبردست رسالہ ہے ابو خدا اور حبیب الرحمان آدمی پر کہتے ہیں کہ ہمیں جانا تھا ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ موڑا حبیب الرحمان آدمی بھی جانے والے ہیں کہتے میں نے کہا پکڑو آپ اپنے ساتھ لے کے چلو کہاں ہمارے ساگر تو پہنچ گئے سب تو جائیں گے ہمارے ساتھ بیٹھا دیا اب بیٹھا دینے کے بعد جب گاڑی چلی حلبے کی طرف تو اب جو ہمارے ساتھ تھے اب ایک ایک بات حبیب الرحمان آدمی نے جو الزام لگایا تھا علاقہ نے پڑھنا شروع کیا اور پوچھتے الوانی صاحب سے الوانی صاحب کہتے ہیں ایسا ہے پھر وہ طالب کس سے پوچھتے آدمی صاحب آپ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں الکا ر کما کار شیخ البانی پورا سفر الکا کمایا کو لبانی آپ کو ایک لفظ کا جواب دیا ہی نہیں اللہ ہوتا ذرا سوچو اتنا سب کچھ اللہ حاجہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود آج بھی اس کی ترویج کی جائے है? لیکن اللہ رب العالمین نے کھڑا کیا بتانا کیا چاہتا دیکھیے کہ حدیث آج بھی لوگوں کے سمار اللہ نہیں کہتے آپ اور یہ کہ یہ جب اہل حدیث تحریک خاص طور سے مئو میں عام ہوئی نا مئو میں عام ہوئی تو حدیب الرحمان آدمی اور ایک ان کے رائٹ ہینڈ سے عبد الرطیف ہم لوم کے بر ہاں ہم نے دونوں کو دیکھا ہے یہ دونوں میدان میں اتر اور ہر جگہ مٹی پلی ہوئی بستی کے علاقے میں بلایا گیا اور کرا کے خلف ماں پر خوب زوردار تقریر کی ہمارے پاس اتنی حدیث ہے اتنی حدیث ہے اتنی حدیث ہے اور اہل حدیثوں کے بعد ایک حدیث کہنے گئی کہتے ہماری حدیث صحیح ہے چلو ہم مان لیتے ہیں ہماری حدیث ضعیف ہے لیکن ہے تو نو حدیث ہیں کس نے کہا رحمت اور ان کے رائے تھے رومانی صاحب کوئی اہل حدیث بے کسان آیا تھا ان کی تقریر سننے کے لیے محرا تو نہیں آیا کیا تھا کسان جب خوب تقریر کر کے کھڑے ہو رہے تھے ہمارے پاس نو حدیثیں اگر ضعیف ہیں تو نو لاٹھیاں کمزور بھی ہوں گی سے مل کر کے کھڑا ہوا دیہاتی مہوڑا صاحب ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایک کے پاس لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہے ہتھوڑا اور ایک آپ سو سوئی آپ کے پاس ہیں رکھیں تو کیا ایک ہتوڑا کو برداشت کریں گی نہیں کہا میری ایک حدیث ہتھوڑا ہے آپ کی نو حدیث جو سوئی ہے ایک ہتوڑا مارے گلا سلا تو آپ کی ساری حدیث بہت کامیابی مجمہ پورا حصہ دونوں ضمیر ہو کر چوبا تارے ادھر گئے اور حدیثی اندر آتا ہوا کاٹارا بڑا برا طرح کریں ہم سے پیش آیا ان کے زمانے کے اندر تو یہ تھا ان کے مطلب ہمیں مونافیبرحمان عالمی کا میں اس نے شرکت کی جہاں سے جا کر کے حدیثیں تقریر وغیرہ کرتے تھے تو حدیثیں پڑھ کے تجربہ کرتے سیدھے سا دیتے لیکن بہرحال اس سلسلے میں ادب الطوط تھے سلفیے چلے سر ادو ال گیارہ بجے شام کو ختم ہو گیا نہیں ختم کرنے میں زیادہ کہاں تک پڑھیں یاد رکھیں اثر پڑ کے فوراً ہاں اثر کے فوراً اب تو مجھے خاص ہو گئی شیخ عبید اللہ رحمانی یہ عجائبادی دنیا میں سے تھے بڑے سیدھے بڑے صحیح سیاستداں ہر فن مولا تھے دیہی رحمانیہ میں جب پڑھتے تھے پڑھاتے تھے بخاری شیخ الحدیث عبد احمد اللہ صاحب کے شاگرد تھے ان کے چلے جانے کے بعد وہی جو ہیں دار الحدیث رحمانیہ کے شیخ الحدیث بنے عالم یہ تھا ان کا کہ اتنے حدیث کے شیدائی تھے شیخ الاظہر ایک مرتبہ آئے انڈیا میں ہندوستان میں اس وقت کا آئے اور تمام دینی اداروں کا دورہ کرنا چاہ دار الٹ گئے بن گئے یہاں گئے وہاں گئے شیخ الاضحا جب شیخ الاضحا دارالحدیث رحمانیہ آئے تو ناظمیں جو ناظم تھے دارالحدیث کے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ نے ہر جگہ حدیث پڑھانے کا انداز دیکھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں جو حدیث پڑھائی جاتی ہے اس کا بھی انداز دیکھیں دار الح حدیث ایک ایسے حال بنوایا تھا حادی جس کا نام ہی تھا دار الحدیث اس میں بیٹھ کے حدیث کا درس ہوتا شیخ الحدیث بیٹھتی تھی نادم صاحب آئے کا شیخ شیخ الظہار آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ درس دیتے رہیں اور ان کو ہم لے کر کے آئے آپ کا درس حدیث سننے کیا خیال ہے آپ بہت اچھی چیز تھی نا لیکن شیخ اس قدر حدیث و اتباع سنت کے پابند تھے سن رہے ہیں نا تمہارے لیے زیادہ ہے انہوں نے کہا شیخ الحدیث نے شیخ اظہار کیا کی عزت ہمارے سر آنکھوں پر لیکن میں دارالحدیث اس حال کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں جہاں ہم بخاری یا کا درجے دیتے ہیں مسلم کا درج یہاں شیخ کے کو داخل ہونے کی اجازت ہم نہیں دیں گے کہا کیوں کہاں بہت بڑے عالم ہوں گے لیکن داڑھی ان کی خسخسی کٹی انہیں سنت کے مطابق نہیں ہے ہم یہاں سنت کی دعوت دیتے ہیں ان کی داڑھی سنت کے خلاف چہرے پر ہے تو میں اجازت نہیں دوں گا کہ جہاں سنت کی دعوت دیں وہاں سنت کی مخالفت کرنے والا قدم رکھے شیخ الحدیث سے انکار کر دیا ان کے طلاب کہتے ہیں ہمارے ہمداری یوگ ملاقات میں نے پوچھا کہتی عجیب انسان تھی ایک بخاری آج پڑھانا ہے صبح تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک بالکل ہلکے پھلکے تھے ہوا میں بڑھ جاتے شیخل ہاں یہاں سے لے کر کے یہاں تک چھوٹے چھوٹے قلم سے وہ کیا نکات بیان کرنا ہے پورے ہاتھ پر لکھ لیتے دونوں پر پھر بخاری پڑھانا ہے تو بخاری کے ہاشیے پر سب لکھ کر کے پھر بڑی محنت سے بخاری پڑھاتے تھے اور معلوم پڑھتا تھا کہ دریا بہ رہا ہے پھر عالم یہ تھا سلفیت کا ایک زمانے میں بلوک المرام پڑھاتے تھے بلو بلو پڑھاتے ادا بر اغلم پڑھاتے تو ان کے ایک شادی ملے پوچھا کہنے کہتے دیکھو حدیث یہ کہہ رہی ہے ایل جی سے کہتا ہے شاف یہ کہتا ہے ہم بلی وہی کہتا ہے مالک اور کہتا ہے یہ بولو وہاں پڑھانے کا انداز تھا شیخ الدیش کا بڑے زوردار برابر پڑھاتے رہے سینتالیس میں جب تقسیم ہوئی تو کی سامان کا مہینہ تھا عید کے بعد ہی وہ آ مستقل کہاں مبارک پور مبارک پور میں آنے کے پہلے ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کرتے تھے اے ہم فاضل کے امتحان دے کر کے شبلی کالج سے لوٹتے تھے تو برابر ملاقات کے لیے آتے تھے ہم لوگ دو, دو تین ملاقات ہوئی ان کے ہاں سے چائے وغیرہ ملی ہے الحمد للہ شیخ کے ہاں دس مبارک سے چائے ملی ہے ان کی اضافت بھی بڑے عجائبات میں سے تھی اور یہ مہمان آئے گا دروازہ کھولے مل لیے اچھا رکیے ٹہر لیے ابھی نو انٹیری تھی کوئی داخل چلیے آپ نہیں باہر کھڑے رہو آتے کیا آنے کے بعد زمین صاف کرتے کوئی کچرا نہیں صاف کر لیتے جہاں لکھا کرتے تھے برات پھر آتے لے کے جاتے اب بیٹھے بیٹھا دیا آپ کو اور شہ کل حدیث گائے <coughs> شیخ آئے اب آپ کو گھاس گھاسلیٹ والا ایک اس اسٹوپ آ اب کھسا کھس خس کے وہی آواز آئے گی دوسرے کمرے میں تھوڑی دیر کے بعد شیخ اپنے ہاتھ سے چائے اور ان کے بیٹے شیخ عبد العزیز وغیرہ جو پڑھتے کھجور لے جا کے رکھے دیتے چند کھجور اور پانی اور چائے لا کے رکھتے آپ نے کھایا پی لیا ہم آم تو نہیں جانا ہے سنجے باہر سے آئے گئے آنے جاؤں گا اچھا ویسے نہیں ول جاتے اپنے سے پانی ڈال کے ہمام صاف کرتے لوٹے میں پانی بھر کے رکھتے تیار ہو جاتا تب لے جاتے شیخ عجابات میں سے تھی ہم نے زندگی میں ایسا انسان ہی دکھا تباد اب سب سے فاروق ہو گئے بیٹھے جب زیادہ دیر ہو جاتی تو کہتے ہیں شیخ جو میرا نہیں تکمیل کر سکے اس میں ایک وجہ بھی تھی کہ کچھ آگے بیٹھ کے اٹھنا نہیں ہے شیخ اپنی زبان سے کبھی نہیں کرتے چلے جاؤ بس ہم کو بتا دیا تھا جب وہ گھڑی کی طرف نگاہ तो تو سمجھدا ہو کہ چاہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں تم لوگ تو چلے جاتے تھے یہ تو اندر کا معاملہ تھا جب آئے مبارک پورپن کر کے آئے تو کہتے ہماری مسجد میں ہمارے دعوت کے میدان بڑا کام دے گا ان شاء اللہ اور اس پر گفتگو نہیں ہو سکی ان شاء اللہ پھر کسی اور موقع ملا نے موقع دیا تب کہ املی دعوت عملی دعوت بڑی کامیاب ہوتی ہے جہاں زبانی قلبی دعوت فیل ہوتی وہاں کون سی دعوت کام آتی ہے شے کہتے ہیں جب میں دلی رحمانیہ سے پڑھ کر کے آیا تو میری شامت آئی تھی ہمارے مسجد کا طریقہ تھا سمجھ اللہ ربنا لکل منندا حمدن کثیرا طیبا مبارک جتنی آواز ہو سکتی ہے اتنے بلند آواز سے کسی نے بتا دیا تو اتنے زور سے بولو کہ عرش بھی اس لالچ میں سارے خوب زور سے بولتی تھی تو میں میں نے میری شاعت آئی تھی میں نے کہا لوگوں اتنے زور سے نہیں بولنا چاہیے لاجد کل کے لوٹے بھی پڑھنے کے لیے کل ہی گھومتے تھے پڑھ کر کے آئے تو مولا بڑے بڑے فتوے دینے لگے کہا ایک انسان نے ہماری بات نہیں مانی شیخ نے ہم سے بتایا ایک انسان نے ہماری بات نہیں مانی کہتے ہیں پھر میں نے کیا کیا کہ کی اب کسی کو ٹوکتا نہیں تھا آج یہاں کھڑے ہو گئے ایک آدمی ادھر ایک آدمی ادھر ادھر سب لوگ خوب زور سے بولتے چلا کر کے اور میں کہتا بنا رہا کل ہم دو ہم دن تو یہ بن. اب وہ دونوں سنڈیکیٹ یار ہیں دلی سے پڑھ کر کے آیا مورنا یہ تو آہستہ سے بولتا ہے ہم لوگ چلا کے بولتے ہیں کہ آب ان دونوں کی سلائے ہوئی پھر کل یہاں نہیں کھڑا ہوتا دوسری جگہ کھڑا ہوتا دو کے درمیان دعوت تو طبیق کا کہ وہاں جگہ جگہ بدل دی تو وہاں دائیں بائیں والوں نے سوچوں کہ ہنگامہ ہو گیا تھا آہستہ تھی تو دور سے تو وہاں بھی آہستہ تو کہنے کے پوری مسجد کے لوگ سدھر گئے لیکن جو ہم سے تین بوڑھے بڑے ہیں وہاں تک نہیں سدر کہا کہ سب سمجھ گئے لیکن ان کے لگا میں ابھی لوٹے ہی ہیں بھی بچہ جس کے دوبارہ کٹا گئی ہیں چھوٹے ابھی یہ نہیں تو شیخ شہ کہ دیکھو دعوت کے میدان میں اتنی مشکلات ایک تو دوسرا بڑا ہے رتناک واقعہ جو بلکہ دین لگے گا یا اللہ ماہدے کہیں کہ جب میرات لکھنے کے لیے بیٹھ گیا تو پورے مبارک پور میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ تو اب آ گیا جہاں بیٹھ کے وہ حاویت پھیلائے گا تو کسی بریلوی کو تیار کیا رات میں اس کے گھر میں بچے جو سنڈاس کرتے تھے رات کو ہمارے دروازے پر ڈال جاتا تھا شیخ الحدیش کہتے ہیں میں بے خبر دروازہ کھولتا اور پیر میں لگ گیا تو یہ کیچڑ کہاں سے بدبو آنے لگی کہتے ہیں مسجد میں جاتا تو دھلا اور فرج کے بعد روشنی ہوتی تو آگے دیکھتا کہ وہ سنڈاس پڑا ہوا ہے کہتے ہیں میں مٹی ملا کر اس کو صاف کر دیتا تو میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بچاتا کسی کو نہیں بتایا کہاں ایک عرشے تک ہمارے ساتھ کوئی شخص یہی کر رہا تھا ہمیں بھی پتہ نہیں کون ہے صبح گربت تھی ٹاٹ وغیرہ تھی نہیں روڈ پر لائیت نہیں لیکن سنڈاس نے پہ کہا کہ میں کسی کو نہ بتایا نہ گھر والوں کو نہ نوازیوں کو کہتے ایک دن ایک بریلوی دوڑا ہوا آیا بریلوی دوڑا ہوا آیا کہا موڈا بیت اللہ کہاں ہے مبارک کہاں ہے مبارک شیخ العدین کہا وہ گھر میں ہے کہا کہ میرا باپ اس کی پیٹ بہت تکلیف ہو گئی ہے وہ آپ کو بلانا چاہیں گے ہاسپٹل سے نکلنے ہی کے لئے بڑی مر رہا ہے شیخ الدیش سوچے گد دعا وغیرہ کروانا ہوگا چلے گئے ہاسپٹل میں جب گئے تو رونے لگا کہا کہ وہ سنڈاس فیلڈ بھیگنے والا میں تھا آپ کو میں نے تنگ کیا آج میرے پیٹ میں تکلیف مجھے صدا مل رہی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی دوا نہیں اللہ نے مجھے سدا دیا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی آپ جب تک ہمیں معاف نہیں کریں گے ہمارے پیٹ کا درد ختم نہیں شبا. شیخ الحدیث آپ دیدہ ہو گئے کہا کہ میں کبھی انتقام لگئی ہے سچے وارسی وارکار الورما وارا ستل اس کو شالاشی دی معاف کیا اور دعا کر کے شیخ الحدیث واپس آ گئے تب لوگوں کو پتا چلا وہ جو دروازے پر وہ یہ بریلوی انسان تھا اور اس کو بریلوی علما نے یہ تیار کیا تھا تو شیخ الحدیث الحمد للہ میں کہ میں نے پوچھا کہ شیخ یہ میرا لمبی نہیں ہوتی جا رہی ہے کریں گے کہ میں نے جب شروع کیا تھا تو سوچا تھا مختصر کریں گے لیکن یہ مکلدین نے اتنی کتابیں اتنی رسائل بعد میں لکھ بھی ہیں ایسے ایسے اعتراضات تو ہم چاہتے ہیں کہ حدیث کی خدمت کر رہے ہیں تو حدیث کے خلاف جتنی تحریفات جتنے اعتراضات ہیں ہم سب کا اس میں جواب نہیں دیتا کہ ہند اللہ سنت رسول کا حق ادا ہو جائے کہنے کے کہ اس وجہ سے شرح لمبی ہوتی جا رہی ہے تو ہمارے شیخ جو تھے عجائباد میں سے تھے میں زندگی میں کبھی نہیں اس دیکھا تھا نام سنا تھا فیضاں میں پڑھ رہا تھا مبارک پور گیا دارالک دارالی دار البدالرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ قائم کیا مدرسہ جس میں علامہ تقرین حل علی رحمت اللہ علیہ نے جا کر کے رہ کے صاحب تحفہ سے حدیث پڑھی تھی اس مدرسے کے جو مدرس تھے ہمارے پہچان کے تھے جمعے کے دن گیارہ بجے پہنچا میں طالب میں کہا تم کو خطبہ دینا ہے خطبہ دینا ہے خطبہ دینا ہے سمجھتی کہ پھر مشکل ہوتی ہے ہمت کیا ممبر پر چڑھا کے بوڑھا مشکل بےچارہ بالکل ممبر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ہم نے سوچا کوئی آم نے بھی خوب دبا کے خطبہ دیا کوئی کوئی کسر باقی چند سب کچھ کہا سمجھ گئے ہمیں کیا پتا کہ بوڑھا آپ ہوگا آ کے وجہ سیدھے خود نماز پڑھایا رات سنی مسکرائے اور اٹھ کر کے چلے گئے کسی نے نہیں بتایا کون ہے اور میں بھی نہیں پوچھا چلے گئے اصل کے بعد میں نے کہا شیخ العزیز سے ملنے کا ارادہ چلے ملے تو پتہ چلا وہی تو شیخ العزیز تمہارے سامنے مل کر کے بچے ہو تھے یہ پہلی ملاقات تھی پھر شیخ کے پاس گئے تو شیخ نے بڑی دعائیں دی کچھ نصیحتیں بھی کی اور تعلیم و تعلق کے سلسلے بہت سارے رائے مشورے لیے وہیں سے اسی خطبی کی برکت <تصفح> شیخ و ندی سے تعلقات قائم ہوئے اور پھر برابر اللہ ہم کو جدائے خیر دے مبارک پر آدم گڑھ جو بھی انسان ان سے مل کر کے آدھا تھا برابر وہاں کی جو نشاطات جو ہماری تھی دبئی کی برابر وہ سلام بھیجتے تھے اور دعائیں خیر پہنچاتے تھے میرے کی مشکل ہوئی شیخ الحدیز جی انتقال کی تو اس وقت ہم لوگ تو دوبئی جنادے میں شریک نہیں ہو سکے بامبے بھی تھا بامبے پہنچا تھا وہاں کے آگے کوئی راستہ نہیں تھا لیکن شیخ الحدیث ماشاء اللہ شرح لکھنے میں بھی وہ کمال دکھلایا قیمت پوچھے اللہ موڈا شاہ کشمیر الزاق الشاق القدم بھی قدم تو انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلدوں کو اللہ ہدایت گراہ کرتے ہیں کہتے ہیں پیر سے پیر قدم سے قدم اور یہ نہیں سمجھتے کہ بات جو ہے وہ کس کے لیے آتا ہے مغارت, کے مغارت نہیں مصاحبت کے لیے <تصفح> مرر تو بے سیدھی ہم زید کے قریب سے گزرے تو غیر مقلد کیا کریں گے زیب کے اوپر چڑھ کے گزرے اس کے پیر پر ایسے اعتراض شیخ شیخ نے سب کے جواب نہوی سلفی علمی ہر اعتبار سے دیا اور میرات المفاتی کو لکھ کر کے بالکل انہوں نے بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو پورا کر دیں پہلے تو نہ کم تھی اب ایک جلد کا اضافہ اور ہو گیا کتاب البیو کی کچھ حصے آ گئے ہیں شیخ کی بڑی تمنا تھی کہ اللہ توفیق دے معاملات عبادات تک تو اہل حدیثوں نے بڑا کام کیا تھا لیکن معاملات تک کوئی تفصیلی شرح نہر التار کے علاوہ نہیں تھی ان کی تمنا تھی معاملات یعنی کتاب انکا کتاب الو کو خوب تفصیل کے ساتھ لکھیں لیکن مکمل نہ ہو سکی اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی قبول فرمائے انشاءاللہ کسی اور موقع پر ان کے بڑے کارنامے ہیں اور بلکہ جماعت اہل حدیث کی دوبارہ جو نشت ثانیہ ہوئی اس میں ان کا بھی ہاتھ تھا کیونکہ یہی سب کے مربع تھے مونا عبد الوہب آروی جامع بنارس کی جب سنت بنیاد مسجد کی رکھی جا رہی تھی امام صبئی آئے ہوئے تھے مونا عبد الوہاب آروی رحمت اللہ علیہ اگلی سب میں ہم تھے کمروں کے اندر ایسے کلاس روم میں نماز دروازہ کھول رہے نماز ہوتی اگلی سب میں میں تھا شک حدیث تھے بیچ میں میں تھا اور ہمارے لیفٹ سائڈ ہمارے استاد مولانا عبد السلام صاحب مدنی تھے جو ڈومریا گنج میں ابھی ہیں اور امون عبد الواں وہ آرمی بے چارے کی نماز پڑے تھکے جیسے لیٹ گئے شیخ الحدیث پچاسی سال کا بوڑھا اپنے استاد کا پیر دبانے کے لئے آرمی صاحب لیٹ گئے اور شیخ الحدیث ان کا پیر دبانے لگے ہم آگے پڑے مولاد عبدالسلام بڑھے ہم لوگوں نے آر صاحب کا پیر دبایا اور شیخ الحدیث بیٹھ گئے آخر میں ہم لوگوں نے کہا کہ شیخ درا آپ کا پیر دبا دیں ہم بھی آئے اور ہمارے استاد مولا عبدالسلام صاحب تو شیخ الحدیز نے کہا نہیں کل اتنا دبا دیا گیا ہے کہ ابھی پیر کا درد ختم نہیں ہوا یہ کہہ کر کے شیخ اپنی جان چھڑا جب جام سلفیہ قائم ہوا تو شیخ الحدیث کون بنے گا <تصفح> شیخ الحدیث موڑا بید اللہ بنے گی ان کے علاوہ کون تین عالم کا نام لیا گیا تھا سب سے پہلے موڑا بید اللہ رحمانی انہوں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا میں بخاری نہیں پڑھا سکتا موڑا دروا عالمی استاد کے اشرار کیا جب شیخ الحدیث نے انکار کر گسے میں آ گئے بڑے زور سے ڈانٹا بولو بیب کرتے ہو بہت ڈانٹا شہب الحدیث رونے لگے جب مربی صاحب نے ڈانٹا کہ تم نہیں بخاری پڑھا کون پڑھائے گا مرکزی تھا رول میں زور سے ڈانٹا اتنا ڈانٹا کہ رو پڑے شہب الحدیث بڑھا کے میں تو روتے ہوئے کہا کہ بات اصل یہ میرے اندر کچھ بیماریاں ہیں ہم بخاری پڑھائیں گے تو بخاری کا حق نہیں ادا کر سکتے عمارت میں خیانت ہوگی اس لیے ہم بات رکھیں پھر اس کے بعد مونا احمد اللہ بنگالی آئے رحمانی وہ آئے بخاری پڑھانے کے لیے اور وہ بنگالی تھے ماشاءاللہ تو پہلے شاگرد ان کے جا کیا تھے دیکھو ترمیدی کودتا ہے ترمیدی کود رہا ہے کہتے ایک دن گدم یہ ہوا کہ نادیم صاحب آگے نازیم عبد الوحید جو لوگ جانتے ہیں سلفیاں پڑھے جاننے کے نازی مال ہوس ن جمال ان ہر ایک میں مدرسن کاپ دیکھے ان کے کلاس میں داخل ہو گئے بنگالی کو نارین صاحب اٹھئے اٹھو بس کلاس روم کے باہر جاؤ ہم نادری صاحب پر پریشان کیا کر سکتا اٹھے اٹھو اٹھو کیوں آپ سلام نہیں کیے بغیر سلام کیے کلاس میں داخل ہو گئے ناد صاحب نے کہا میں نے سلام کیا کہا کس نے سنا ہم نے تو نہیں سنا نادم صاحب نے کہا میں نے سلام کیا وحمد اللہ بنگالی کہتے ہیں طلبہ سے پوچھو طلبہ نے بھی کہا کام نہیں کیا گئے لیکن ہم لوگوں نے سنا نہیں نادو صاحب کھڑے ہوئے السلام علیکم منگاری بولے صاحب نے کہا داخل ہونے کے بعد ہی داخل ہونے کے پہلے نارم صاحب کو باہر نکالا یہ ہمارے اسلاف حدیث پر مرتبہ سندر تک کوئی سمجھوتا نہیں نارم صاحب باہر گئے اور پھر کہے السلام علیکم پھر کلاس میں بیٹھ بھی دیا یہ ابھی چند سالوں تک ابھی صدی بھی نہیں گزری لیکن گوا ہم نے جو اسلاف سے میرا پائی تھی سوریا سے زمیں پر آسمانے ہم کو دے ہمارا تجھے آبا اپنے آبا سے کیا آبا, آبا، تجھے آپا آبا, آبا سے اپنے کوئی مثبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار, کردار تو ثابت وہ چند سال تک ہمارے علما ایسے ہوتے تھے اور آج سلام تو جانے تھے مولوی ہمارے اہل بیس علما کیا کتنے مدریس تھے جن کی سنت کے مطابق پوری گاڑھی بھی نہیں رہتی وشا کی نماز